وسلام سید المسلیم عبوب بلّہ مینشی طرزیم الرّحم الرحیم وسلام رسول اللہ ولی وبک حبیب اللہ وسلام علیہ نبی اللہ یا نور اللہ سرکار مدینہ قرار قلب سینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عزمت نشان ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلسلہ تفسیر قرآن بسلسلہ تراویخ رمضان میں ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں آج انشاءاللہ عزوجل گیارویں پارے مکمل اور بارویں کے ابتدائی چل رکو میں سے چند آیات کریمہ ان کا ترجمہ کنز ایمان اور تفسیر کے کچھ مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا اول تاخیر آپ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ زوجل ان آیات کریمہ کا مفہوم سمجھنے اور تفسیر کے مدنی پھول چننے کا موقع ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو مجھ کے پڑھنے کی توفیق تع فرمائے گیارہویں پارے میں بھی ابتدان چند رکو سورہ پر مشتمل ہیں اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر ایک سو گیارہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین پر اپنے فضل و کرم کو ایک بہت ہی پیارے اور لطف بھرے انداز میں بیان فرمایا ہے جس پر علماء کرام نے کثیر مدنے پھول بیان فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ ترجمہ کنز ایمان میرے آقا نعمت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے ترجمہ واضح ہے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے خریدنے کا ارشاد فرمایا اور بدلے میں ان کے لیے جنت کا انعام بیان فرمایا یہاں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی کا مسلمانوں پر فضل اور کرم کا بیان ہے ورنہ اللہ تبارک و تعالی تو مالک ہے ہر شے کا وہ تو ہم بندوں کا بھی مالک ہے ہمارے تمام مال ہماری جانیں ہمارے اسباب ہماری اولاد ہر شے کا وہ مالک ہے جس کو جو چاہے اطا فرمائے جس سے جو چاہے لے لے لیکن یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس نے خرید لیا ہے مومنوں سے تو یہ اس کے خاص فضل اور کرم کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مالک ہونے کے باوجود اس طرح کا ارشاد فرما رہا ہے تو یہ مومنوں پر رحم کرم فضل اور اللہ تبارک و تعالی کی عنایتوں کا بیان ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو ارشاد فرمایا کہ چونکہ وہ جہاد میں اور دیگر مواقع پر اپنی جان اور مال اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں قربان کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ان مال کا بدلہ ان کو جنت کی صورت میں عطا فرمایا ہے تو یہ بہت ہی پیارے لطف و کرم کی بات ہے اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اس کا احسان اور اس کا کرم ہم بندوں پر کس قدر عام ہے اگر وہ فقط ہم کو اپنی اطاعت کا حکم فرما دیتا اور بدلے میں ہمیں کچھ نہ دیتا جب بھی وہ اس کا عدل ہوتا اس کا فضل ہوتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیا اور ساتھ ہی ان کو بطور انعام کے بطور بدلے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کا بیان فرمایا تو یہ محض اس کا لطف و کرم ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جان اپنے اموال اپنی ہر شے کو پیش کریں قربان کریں ان اللہ زبل اس کا نعمل بدل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے گا تن آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم بیان کیا ہے آیت کریمہ کی تلاوت سنیے ارشاد فرمایا ما کان للنبجي والذین امنوا ان يستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم ترجمہ کنزل ایمان نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرقوں کی بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتے دار ہوں جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں جبکہ کھل چکا کہ دوزخی ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار مشرقین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع فرمایا ہے اس کے شان نزول میں مختلف اقوال ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا ایک روایت میں کچھ اس طرح کا مضمون ہے کہ مجھے جب تک منع نہ کیا جائے گا تو میں ابو طالب کے لیے دعا کروں گا اس کے نجات کی دعا کروں گا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ایک قول یہ ہے اس کے شان نزول کے حوالے سے کہ کچھ مسلمانوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم سے اپنے قریبی رشتہ داروں جو کہ کافر تھے مشرک تھے ان کی نجات کے لیے دعا مانگنے کی اجازت چاہی تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو منع فرما دیا کہ وہ کسی کافر یا کسی مشرق کی نجات اور اس کے مغفرت کے لیے دعا کریں تو یہ مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ کسی بھی کافر کے لیے کسی بھی غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ ہرگی جائز نہیں بلکہ جو شخص کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا چاہے تو اس کے بارے میں علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کفر ہے وہ سخت اس کا حکم ہے تو کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں البتہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں یعنی یوں تو دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہجل فلاں کافر کو ہدایت نصیب فرما اس کو جو ہے وہ اسلام کی دولت سے مالا مال فرما یہ جائز ہے لیکن اس کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کرنا یہ ہرگز جائز نہیں اور یہ بھی مسئلہ جن نشین رہے کہ ابو طالب کا جو خاتمہ تھا وہ کفر پر ہوا امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کی پوری تحقیق بیان فرمائی ہے کہ ابو طالب اگرچہ اس نے سرکار کی خدمت کی تھی اس طرح کے واقعات تاریخ میں بکثرت ملتے ہیں لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تھا بلکہ کفر پر ہوا تھا کچھ آیات کریمہ کے بعد اللہ تبارک وطالیہ نے مومنوں کو مسلمانوں کو ایک بہت ہی پیارا حکم ارشاد فرمایا وہ کیا ہے یا کنز المان اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو سبحان اللہ کتنا پیارا حکم خدا وندی ازوجل ہے اور ہمارے لیے اس میں کس قدر سیکھنے کا درس ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ وکن صادقین جب نازل ہوئی تو اس سے مراد صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہمائیں کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ان کے ساتھ ہو جائیں ان کی پیروی کریں اور مفہوم اس کا عام بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم فرمایا تو اب مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ برو کی صحبت اختیار کرے وہ فساک کی فجار کی صحبت اختیار کرے تو جب فاسق اور فاجر کی صحبت اختیار کرنے سے منع ہے تو پھر کسی غیر مسلم کی کسی بد مذہب کی کسی کافر کی صحبت اختیار کرنا اسے اپنا دوست بنانا اسے اپنا ہمراز بنانا اسے جو ہے وہ اپنے ساتھ اٹھانا بٹھانا اس کے اس کے ساتھ جو ہے وہ تحائف کا لین دین کرنا یہ کس قدر برا اور ممنوع ہوگا تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے سچوں کے ساتھ ہو جانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور سچے کون ہیں مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے ہیں اولیاء کرام ہیں اس کے ذمن میں علماء کرام نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ اس آیت کریمہ سے اجماع پر بھی دلیل ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سچوں کے ساتھ ہو جانے کا حکم فرمایا تو اجماع بھی اسی چیز کا نام ہے کہ جس پر جو ہے وہ امت جمع ہو جائے اجماع کی ویسے کئی تعریفیں ہیں صاب کرام کا اجماع امت کا اجماع مجتہدین کرام کا اجماع تو بہرحال اس سے اجماع پر بھی دلیل پکڑی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سچوں کے ساتھ اس کے نیک بندوں کے ساتھ ہونے کا حکم فرمایا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ جو اکابر ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوں جس بات پر وہ جمع ہو جائیں اور جس بات کو وہ بیان فرمائیں تو پھر اس کی پیروی ہم پر کرنا لازم ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سچوں کی اچھوں کی اس کے نیک بندوں کی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے عاشقان رسول کے ساتھ رہنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی میں یاد رہے کہ دین اور دنیا کی بھلائی ہے اور اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی نجات پوشیدہ ہے اسی پارہ گیارہ کے اندر سورت توبہ کے بعد سورہ یونس کی ابتدا ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد احکامات کو بیان فرمایا متعدد اقوام کا بیان فرمایا اور یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے اور پھر ٹل جانے کا بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوتا ہے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا اکان لنناس عجبا ان اوحینا الى رجل منہم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لہم کنزل ایمان کیا لوگوں کو اس کا اچھمبا یعنی تعجب ہوا ہم نے ان میں سے ایک مرد کو بقی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے اس آیت کریمہ کا پسے منظر بیان کرتے ہوئے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ قلب و وسینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو اس پر اس وقت کے کفار اور مشرقین کو تعجب ہوا اور وہ انکار کر کے اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بشر پر کسی بندے پر اپنی وحی فرمائے تو بہرحال جب انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا انکاری ہوئے کافر ہو گئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کی طرح موجزہ سے بھی نوازا تھا بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام معجزات بھی عطا فرمائے گئے جو دیگر انبیاء کرام کو عطا کیے گئے تھے بلکہ اس سے بڑھ کر بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ جو دیگر انبیاء کرام کو نہیں دیے گئے تھے تو جب کفار نے موجزات دیکھے اور موجزہ کہتے ہی اس شے کو اس شے کو ہیں کہ جو عقل میں نہ آئے عقل انسانی میں نہ آئے اور نبی سے اس کا صدور ہو اور معجزہ یعنی آجز کر دینے والی تو جب ان کی عقل سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کو دیکھ کر ششدر رہ گئی حیران رہ گئی اور جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے معجزات کا اظہار فرمایا تو پھر وہ معاذ اللہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنے آپ پر ایمان لانے کے بجائے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساحر کہنے لگے جادوگر کہنے لگے کہ یہ جو کمالات دکھاتے ہیں تو یہ بطور نبی کے نہیں بلکہ معاذ اللہ یہ بطور سحر کے ہے بطور جادوگر کے ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے ان دونوں اقوال کو یہاں پر بیان فرمایا اور اگلی آیات کے اندر ان کا یہ قول بیان فرمایا کہ جب انہوں نے معجزات وغیرہ دیکھے تو پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو ہے ہے جادوگر کا کام ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی چند نعمتوں کا بیان فرمایا اور چند اپنی مخلوقات کی حکمت کو بیان کیا یہ بات یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی شے پیدا فرمائی ہے وہ اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں اور اس کے اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے لیے فوائد رکھے ہیں اور ہر شے کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے خا وہ ایک معمولی سا کیڑا ہی کیوں نہ ہو بظاہر ہمیں بہت سارے کیڑے جو ہے وہ بے فائدہ نظر آتے ہیں لیکن در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بھی شے بے فائدہ نہیں بنائی یہ ہماری عقل کا قصور ہے کہ ہم ہر شے کی حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سورج اور چاند کی بناوٹ کی حکمت کو بیان فرمایا باری تعالی ایمان وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند چمکتا اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرائیں کہ تم برسوں کی اور حساب جانو کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جانو تو میرے پیاروں میٹھے اسلام بھائی ہو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سورج اور چاند کی پیدائش کا ذکر فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ چاند کو منازل میں جو اس کی منازل طے فرمائیں اس کی حکمت کیا ہے تاکہ تم برسوں کی گنتی جانو کے سال آتے ہیں پھر اس کے اندر مہینے ہوتے ہیں علماء کرام نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چاند کے لیے اٹھائیس منزلیں مقرر فرمائی ہیں جو کہ بارہ برجوں میں منقسم ہیں اور چاند کی ایک اپنی چال ہے ایک اپنی ترتیب ہے اس کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کا ایک انداز ہے جس سے ہم مہینوں کو سمجھتے ہیں اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے سورج کے غروب اور طلوع کا بھی ایک اندازہ مقرر فرمایا ہے اور وہ اپنے اندازے کے مطابق روزانہ طلوع ہوتا ہے اور پھر روزانہ غروب ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ان مخلوقات میں مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو متعدد مقامات پر اپنی اس طرح کے مخلوقات کا ذکر فرمایا ہے تو وہ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں میں غور کرے فکر کرے جب اندہ غور و فکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی بریائی کا تصور جمے گا اللہ تبارک و تعالی کے خالی کے حقیقی ہونے پر اس کو دلال ملیں گے پارہ تیس کے اندر جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چند چیزوں کا ذکر فرمایا افلاف خلیقت وہ ال کئی فروفی حد و ال الجالی کئی فا نصیبت و عل العدی کئی فرصوتی تو اللہ تبارک و تعالی نے اونٹ پہ غور کرنے کا فرمایا اسی طرح آسمان کے بارے میں فرمایا زمین کے بارے میں فرمایا پہاڑوں کے بارے میں فرمایا کہ تم ان میں غور کرو دیکھو کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اشیاء کیسے پیدا فرمائی اور واقعی جب بندہ ان اشیاء کی طرف غور کرتا ہے توجہ کرتا ہے تو پھر اس کو اپنے رب اجزا ودل کی کبریائی کا یقین کامل ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آج سائنس جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے انسان جتنا زیادہ غور و خوش کرتا چلا جاتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے مزید مناظر نظر آتے ہیں ایک ایک چیز پر تحقیقات ہوتی ہیں آنکھ کو ہی لے لیجیے آنکھ اس کی بناوٹ اس کے اندر سیاہ نقطہ آنکھ کا پردہ آنکھ کے اوپر پھر پلکوں کا ہونا پلکوں کے ساتھ پردے کا ہونا آنکھ کا انسان کے چہرے میں ایک ابھرے ہوئے یعنی بھو کے حصے کے اندر ہونا انہی باتوں پر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی حکمتیں ظاہر ہوتی ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے کیم سعادت کی ابتدا میں قلب اور اس کے کرشمے روح اور اس کے کرشموں کو بیان کیا ہے اسی طرح دیگر کتب کے اندر علماء کرام نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں اور مخلوقات کا تذکرہ فرما کر اس میں پائے جانے والے حکمتوں کو بیان کیا ہے ان حکمتوں کو پڑھ کے بندے کے دل میں رب ازل کا مقام مرتبہ مزید بلند ہوتا ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالی کی کبرئی عظمت شان اور جلالت کا مزید جو ہے وہ علم ہوتا ہے اسی لیے کہا گیا کہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کا قرب پانے والا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی اور اس کی عظمت اور شان کا بندہ جتنا زیادہ جاننے والا ہوگا وہ اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری بھی کرے گا اور اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام مرتبہ اس کی کبریائی جو ہے وہ اسی قدر زیادہ ہوگی تو اس طرح کی آیات کریمہ پڑھنا چاہیے اس کی تفاصیر کو بھی دیکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے فضل سے جو علماء کرام نے اس طرح کی چیزوں کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے ان شاء اللہ اپنے رب عز و جل کی محبت ہمارے دلوں میں مزید موجزن ہوگی تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی نعمتوں کا اپنے انعام و اکرام کا اس نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندوں کے لیے اشیاء بنائی ہیں ان کا بیان فرماتا ہے اور پھر اسی کے ساتھ اللہ تبارک تعالی اپنی نعمتوں پر شکر کرنے اور اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کا چرچہ کرنے کا بھی حکم فرماتا ہے اور اس پر خوش ہونے کا بھی حکم ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں میں نے یہ انعام دیا یہ نعمت دی تمہیں چاہیے کہ اس پر تم خوش ہو میرا شکر ادا کرو چنانچہ اسی سورہ مبارکہ میں چند آیات کے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے ارشاد فرمایا قل فل یف رحو ترجمہ کنز ایمان تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں اس آیت کریمہ کے تحت علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا چرچا کرنا اللہ تبارک و تعالی نے جب بندوں کو جو خاص نعمت عطا فرمائی اس کا تذکرہ کرنا اور اسی پر خوشی کرنا یہ مسلمان کا شیوا ہے اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ہمارے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اس کے پیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ملنا ہے کہ جو بھی نعمت ہم کو ملی دنیا میں جس کو جو بھی ملا وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ملا کہ اگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو پھر ہمارے لیے کوئی نعمت نعمت نہ ہوتی تو علماء کرام نے اس آیت کریمہ کو بالخصوص پیارے آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے مواقع پر جو خوشی منائی جاتی ہے اس کے دلال کے ضمن میں بھی اسی آیت کریمہ کو بیان کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اس کی نعمتوں پر خوشی کرنے اور اس کا شکر کرنے کا حکم فرماتا ہے اور جو سب سے بڑی ہمیں نعمت ملی تو پھر ہم اس پر کیوں نہ خوشی کریں پھر ہم کیوں نہ میلاد شریف کی محافل سجائیں پھر ہم کیوں نہ سارا ہی سال اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائیں میلاد کی اصل بھی یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کی جائے سنا خانی کی جائے تو اس آیت کریم اس آیت کریمہ سے علماء کرام اس پر بھی دلیل بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی نعمتوں اس کے فضل کو یاد کرنے اس کی نعمتوں کا چرچا کرنے اور اس کی نعمتوں کا شکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے چند آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں اولیاء کرام کا ایک بہت ہی پیارا مرتبہ اور مقام بیان فرمایا ہے چنانچہ مشہور آیت کریمہ ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کے بارے میں بیان کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ کنز المان سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ غم اللہ دین امنو وق ترجمہ کمزول ایمان وہ جو ایمان لائے پرہیزگاری کرتے ہیں سبحان اللہ کیا شان ہے اولیاء کرام کی کہ خود رب اجزا وجل جن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں اولیاء کرام ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ غم خوف اور غم میں کچھ فرق بیان کیا گیا ہے خوف سے مراد آئندہ آنے والے کسی واقعے کے بارے میں بندے کو پریشان ہونا یہ خوف کہلاتا ہے اور غم سے مراد کسی سابقہ گزر جانے والے واقع یا کسی سابقہ گزر جانے والی بات پر بندے کو ملال ہونا یہ غم کہلاتا ہے تو اور یہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقبول اور نیک بندے ہیں وہ ان دونوں چیزوں سے بری ہیں نہ انہیں اپنے گزشتہ زندگی کے کسی واقعے پر ملال ہوتا ہے اور نہ ہی آئندہ کسی آنے والے کام پر کسی ہونے والی بات پر انہیں خوف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں ان دونوں باتوں سے امان عطا فرماتا ہے اب ولی کسے کہتے ہیں اولیاء کرام جو ہم لفظ سنتے رہتے ہیں ولی کسے کہتے ہیں اس کی بہت ساری تعریفات بیان کی گئی ہیں صدر الفادل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اس آیت کریمہ کی تفصیل, تفصیل بیان کرتے ہوئے دس بارہ پندرہ تعریفات کو بیان فرمایا ہے کہ ولی کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ولی کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی مثال کے طور پر ولی وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے اور نافرمانی کے کاموں سے بچے بعض علماء فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے کہ جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں مشغول رہے اور غیر کی طرف توجہ نہ کرے ایک صحابی کے حوالے سے یہ قول بیان کیا گیا کہ ولی وہ ہے کہ جسے دیکھ کر رب اجزا وجل یاد آ جائے یہ بھی ایک ولی کی تعریف کی گئی بہرحال تمام تعریفات میں جو چیز مشترک ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار ہوتا ہے اس کا قرب خاص پانے والا ہوتا ہے گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے یاد رکھیے کہ ولی سے گناہ کا صدور ممکن ہے نبی سے تو گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں نبی معصوم ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص کے جس سے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی فرمانی متصور نہ ہو لیکن ولی سے گناہ کا صدور ہو جانا ممکن ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے مقبول بندوں کو اپنے نیک بندوں کو اولیاء کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل سے اپنے خاص کرم سے اپنے نیک بندوں کو اس کی نافرمانی فرمانی سے محفوظ فرماتا ہے سبارل اولیاء کرام کا مرتبہ اور شان آپ نے سنی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو غم سے اور خوف سے نجات عطا فرماتا ہے اور ان کی بے شمار برکتیں ہیں جو مختلف مواقع پر آپ سنتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کے مقبول بندوں کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ ابتدا میں آپ کو وکولقین والی آیت قیمہ تلاوت کی تھی جس میں سچوں کے ساتھ ہونے کا ہمیں فرمایا تو اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی کے یقینا مقبول بندے ہیں اور وہ سچے ہیں کہ جن کی طرف رغبت رکھنے کا ہمیں فرمایا گیا تو اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اولیاء کرام کے پیچھے چلنے ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق گیارہویں پارے کے تقریباً آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علا نبی والے سلاۃ و سلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا اور ان پر عذاب آنے اور پھر اس کے لوٹ جانے کا بیان اس آیت کے ذمہ میں بیان کیا جاتا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالی ہوا فلافا ترجمہ نا بل اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا ہاں یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے آنے اور اس کے دور ہونے کے حوالے سے بیان فرمایا مفسرین کہ حضرت سی یونس نبی بجینا واڑ سلاۃ وسلام ایک قوم کی طرف جب مبعوث ہوئے نینوا کے مقام پر جن کا بسر تھا موسل کے قریب کا یہ ایک علاقہ ہے آپ نے ان کو نکی کی دعوت دی اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلایا انہوں نے انکار کیا نافرمانی فرمانی کی سرکشی کی تو حضرت سیدنا یونس علیہ نبی جینا والسلام نے انہیں اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کے آنے کی خبر دی لیکن وہ پھر بھی نہ مانے اور کہنے لگے کہ سرکشی کی انہوں نے جب حضرت یونس علیہ نبی جینا والے سلاۃ والسلام نے یہ معاملہ دیکھا اپنی قوم سے مایوسی کا شکار ہوئے تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے آپس میں یہ لوگ گفتگو کرنے لگے کہ آج تک یونس علیہ السلام نے کوئی بات بھی ایسی کی تو نہیں ہے کہ جو غلط ثابت ہوئی ہو اب یہ اللہ کے عذاب کے آنے کا بیان کرتے ہیں تو ان کو کچھ خوف محسوس ہوا اب یہ کہنے لگے کہ دیکھو اگر آج رات تک یونس علیہ السلام ہمارے درمیان موجود رہتے ہیں تو پھر ہمیں ڈھارس ہے اور اگر وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں آنے والے عذاب کے بارے میں متفکر ہونا چاہیے چنانچہ انہوں نے یونوس علیہ السلام کی تلاش شروع کی جب دیکھا یونس علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں تو یہ تشویش میں مبتلا ہو گئے اگلے دن اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کے علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی کالی گھٹا چھا گئی اور عذاب جو ہے ان کو نظر آنے لگا کہ اب عذاب آیا ہی چاہتا ہے ابھی تک عذاب آیا نہ تھا عذاب کے علامات جو ہے وہ ظاہر ہوئی تھی اب یہ سب گھبرا گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے جو ہمیں نافرمانی فرمانی کے بدلے میں عذاب کی خبر سنائی تھی اب وہ سچ ہوا ہی چاہتی ہے تو پھر یہ پوری کی پوری قوم اپنے علاقے سے نکل کر جنگل کی طرف چلی گئی یہاں تک کہ سب الگ الگ ہو گئے اولاد نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا میاں بیوی نے اپنے آپ کو دور کر لیا اور سب الگ الگ جنگل میں چلے گئے اور اپنے رب از کی بارگاہ میں توبہ اور استفار کرنے لگے اس کے کلمات بھی علماء کرام نے بیان فرمائے انہوں نے دعا کرنا شروع کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سد دل سے انہوں نے توبہ کی استغفار کیا جس کے حقوق دینے تھے وہ ادا کیے جس سے معافی تلافی کرنی تھی معافی تلافی کی یہاں تک بیان کیا کرام نے کہ انہوں نے ایسے صدق دل سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کی کہ جس کا مال دینا تھا وہ تو دے دیا یہاں تک کہ اگر کسی کا کسی شخص نے ایک پتھر بھی لیا تھا اور اپنے مکان کی بنیاد میں لگایا تھا تو بنیاد کو کھود کر مکان کو گرا کر وہ پتھر تک اس کو واپس کر دیا ایسی سچی توبہ کی جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے استغفار کو دیکھا ان کے رجوع کو دیکھا تو اپنے عذاب کو ان سے دور فرما دیا یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر اس وقت کی توبہ تو مقبول نہیں ہوتی جیسا کہ فر کے بارے میں ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے بھی کہا تھا کہ میں موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں لیکن اس کا ایمان مقبول نہ ہوا تو علماء نے اس اشکال کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ اس پر عذاب آ چکا تھا اور قوم یونس پر علیہ السلام عذاب آیا نہ تھا فقط اس کی علامات ظاہر ہوئی تھی اس لیے وہاں کے حکم میں اور یہاں کے حکم میں فرق کیا گیا تو بہرحال یونس علیہ السلام سلام پھر واپس تشریف لائے دیکھا کہ عذاب تو آیا نہیں تو آپ کو تشویش ہوئی کہ اب میں اگر اپنے قوم میں جاؤں گا تو پھر یہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کے مار ڈالیں گے تو آپ غصے میں پھر اپنی قوم سے دور چلے گئے پھر وہ کشتی والا واقعہ درپیش ہوا آپ کشتی میں بیٹھے دوران سفر ایک جگہ پر کشتی رک گئی اور آگے چلنے کا نام نہ لیتی تھی وہاں کے لوگوں کا اس طرح کا ذہن تھا کہ اگر اس طرح کا معاملہ درپیش ہوتا تو وہ سمجھتے تھے کہ ہماری کشتی میں یا تو کوئی بھاگا ہوا غلام ہے یا کوئی بھاگا ہوا مسافر ہے قرآن نکالا یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا تو انہوں نے یونوس علیہ السلام کو وہاں پانی میں ڈال دیا اور خود آگے چلے گئے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے آپ کو ایک مچھلی نے نگل لیا وہاں پر یونس علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مشہور جو آیت کریمہ ہے وہ تلاوت کی وہ کی کلیمات جو ادا کیے لا اللہ سبحان کا میر تو جب یہ کلمات یونس علیہ السلام نے ادا ورد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے رجوع کو قبول فرمایا اور پھر مچھلی نے آپ کو کنارے پر ڈالا آپ بہت زیادہ نقیف ہو چکے تھے اللہ تبارک وطالع کی قدرت سے وہاں پر ایک کدو شریف کی بیل نمودار ہوئی جس کے سائے میں آپ ایک وقت تک رہے یہاں تک کہ آپ صحت یاب ہو گئے اور پھر آپ لوٹ کر اپنی قوم میں تشریف لائے اور قوم نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کے ساتھ پیش ہوئے اسی طرح بارہویں پارے کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے رزاق ہونے کو اور اپنے مخلوق کو رزق دینے کے بارے میں بیان فرمایا مشہور آیت کریمہ ہے اِلَّا ترجمہ کنزل ایمان اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رزاق ہونے اور ہر جاندار کو رزق عطا فرمانے کا بیان فرمایا ہے جس کو علماء کرام بیان کرنے کے بعد توکل اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسے کا درس دیتے ہیں بیان فرماتے ہیں ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر رزق کے معاملے میں مکمل بھروسہ ہونا چاہیے اگر کبھی کمی بیشی ہو جاتی ہے تکلیف ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر کرنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے جب تک ہمارا زندہ رہنا مقدر ہے تب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق ضرور عطا فرمائے گا میرے پیارو میٹھے اسلام بھائیو ان شاء اللہ کل مزید جو آگے تلاوت کی جائے گی نماز تراوی میں اس مضمون سے متعلق کچھ تفسیر کے مضامین پیش کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو کچھ آج کے اس بیان میں سنا یاد رکھنے کی اور جو عمل کرنے کی باتیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم